کتاب اس, اس کے بعد کتاب الزکت اس, اس کے بعد کتاب السوم اس, اس کے بعد کتاب الحج اس کے بعد کتاب النکاح اس کے بعد کتاب الطلاق اس کے بعد کتاب الاتاقا. اس ترتیب سے آپ نے فقہ پڑھا ہے پڑھی ہے اب پڑھا اور پڑھی کے لیے ہمیں بھی مصیبت پڑھی ہے اب سمجھ لیجیے نہیں تو آپ نے یہ فقی کی کتابیں پڑھی ہیں اب جو کتاب اس فقی ترتیب سے ہو اس کو سنن کے لیے مزر شریف کہاں سے شروع ہے کتاب و طوحارت. ابو داؤد کتاب و ٹھیک ہے نا تو یہ جو کتاب یہ سنن نسائی سننسائی. یہ کتاب و طوحارت. تو اس لیے ان کو سنن کہتے ہیں کہ جو ترتیب فکر سے مرتب ہے اب سمجھ گئے تیسرا مرتبہ ہے کتب حدیث کا جس کو ہم مسند کہتے ہیں مسند مسند. مسند ہر اس کتاب حدیث کو کہتے ہیں جس میں نقلی روایات حدیث بدرجہ صحاب کرام ہو بنسبتی درجہ جیسے مسندی امام احمد مسندی حمیدی مسندی امام اعظم یہ جو مسانید ہیں نا ان کو مسند اس لیے کہتے ہیں جم ہی بمرات بھی صحابہ مسند امام احمد اور روایت ابو بکری صدیق رضی اللہ الامہ پھر روایاتی ابین پھر روایات عثمان ضنورین پھر روایات انوی المرتضی رضی اللہ عنہ مجمعین مسند ابو بکر مسند افلا مسند افلا جو کتاب روایات نقل کرتے ہیں بمبراتی بھی صحابہ ان کو مسنت کہتے ہیں کتنے ہو گئے نمبر چار موجم ہے موجم موجم ہر اس کتاب کو کہتے ہیں کہ صاحبی جانی یعنی ملفی کتاب نے روایات کو بمبراتی بھی اساتذہ جمع کی ہوں مث میرے استاد ہیں تو میرے استاد شیخ القرآن ہیں شیخین ہیں شیخ حدیث بھی ہیں اب دمرات شیوخ پہلے ایک استاذ کی روایت جمع کریں پھر دوسرے استاذ کی رواج کو جمع کریں پھر تیسرے استاد کی رواج کو, کو جمع کریں اس کو کہتی تو موج میں طبرانی موجم صغیر موجم اوسط یہ کتابیں آپ کو ملیں گی ادارے میں ہوں گی نہیں ہے تو میرے پاس ہی ہے سمجھ گئی تو موج میں شریر ہے موجم تبرانی ہے موجم اوسط ہے یہ ایک استاذ اساتذہ کی طرف بھی جمع ہے اس کے بعد جانی سنن مصنط موجم ہو گئے اب اس کے بعد آئے تو نفرت کیا ہے نفرت مفرت ہر اس کتاب کو کہتے ہیں اس کے دو معنی جس کتاب میں ایک راغی یا ایک استاذ کی روایت فقط جمع ہو بس ایک استاذ کی مفرت جیسے آپ نے مشکا شریف پڑھا ہے جگہ جگہ آپ نے پڑھا ہوگا ہاکا ذکرفی افراد مسلم ہاکا ذکرفی افراد فلان مانی جی اسی طرح یہ حدیث ان کتابوں میں ان روایت میں جو کہ مسلم کی مفرت روایتیں جو کہ فقط مسلم کی جس میں بخار شریک نہیں ہے اور مفرد کہتے ہیں ہر اس کتاب کو بھی کہ ایک مسئلے پر ہی کتب کتب جمع ہوں ٹھیک ہے نا جیسے آپ کہتے ہیں جز القرات جزول قراط اس حمزے کو نکال قرآت ہے اس کو کہتے کرات پڑنے کہتے جز القراعت امام بخاری جز الرف الیدین ل امام الباری الکتاب المفرت امام الباری ایک استاذ کی رواج جمع ہوں مفرد ایک مسل پر مختلف رواج جمع ہوں اس کو جز کہتے ہیں تو مفرد ایک استاذ جس ایک مسئلے پر تو کتنے ہو گئے نہیں وہ جز بھی آ نا چھ ہو گئے نمبر سات غریب آ کردار جو کہ رفیع غریبی لہادی سے آپ مشکل پڑا ہے تو غریب غریب سے کیا مراد ہے غریب ہر اس تعلیف کو کہتے ہیں کہ ایک شیخ کے کئی شاگرد ہوں ان شاگردوں میں ایک شاگرد ایک ایسی روایات پر کتاب جمع کرتا ہے کہ باقی تلا کے پاس ہونا نہ ہوا شنا کہتے دینا نا سی بات مثلاً آصف ہیں آپ کا نام حزیر ہیں عتیق الرحمان ہے تین بات سے پر پانچ حساب ہو جائے گا اب یہ تین ہے اب یہ مسل تو مثلاً ایک شیخ کے شاگرد ہے اب یہ کہتا ہے کہ فلاں شیخ نے مسئلہ کیا ہے کہ جب خون نکلتا ہے ٹوپتا. اس میں ٹوٹتا اس طالب علم نے اس شیخ سے کتاب پڑھی ہے اس نے بھی اس شیخ سے پڑھی ہے یہ تو کہتا ہے کہ میں نے تو شیخ سے یہ نہیں سنی بات یہ بھی کہتا ہے میں نے نہیں سنی وہ کہتا ہے میں نے سنی ہے یہ غریب ہے اس لیے غریب ہے کہ اس کی بات اوپری سی ہے یہ اس نے نہیں سنی اس نے نہیں سنی اس نے کہ سنی ہو سکتا ہے کہ درس میں ان دونوں کو نیند آئی ہو اس نے سنی ہو ہو سکتا ہے کہ اس درس میں ایک آدمی قضاء حاجت کے لیے گیا ہے دوسرے کی توجہ نہیں تھی ہو سکتا ہے کہ ایک, ایک نے چھٹی کی ہو جیسے کل ہمارے اس سے رحمت نے چھٹی کی تھی اب کل والا ہمارا سبق ہے یہ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ استاد نے یہ پڑھا ہے یہ کہتے نہیں پڑھا وہ یہ کہتے پڑھا ہے یہ یہ کہتے نہیں پڑھا ہے ان کا تارو ہو گیا نا اب یہ غریب ہے یہ انکار میں غریب ہے اس لیے کہ یہ غریب تھا سفر پہ کیا ہوا تھا اب سمجھ گئے اس کو آٹھواں مرتبہ الحاکم کا حاکم ہر اس کتاب کو کہتے ہیں جو کہ روایت جمع کرے کسی کتاب کی شرط پر جو کہ کتاب جمع کرے روایت جمع کرے کسی کتاب کی شرط پر جیسے مستدر کے حاکم مستدر کی حاکم اب یہ مستدر کے حاکم اگر آپ دیکھیں تو جب کتاب حدیث لکھتا ہے تو تاہر کہتے ہیں اللہ شرط امام بخاری کبھی لکھتے اللہ شرط مسلم کبھی کہتے ہیں اللہ شرط شیخین پھر ان شاء آپ کو ایک درس میں شرط شیخین کا مفید بیان کریں گے انشاءاللہ تو اب یہ شرط شیخین جو حاکم لکھتا ہے مانا یہ ایسے حدیث لاتا ہے جو کہ امام بخاری کی شرط پر ہو بخاری میں نہ ہو امام مسلم کی شرط پر ہو مسلم میں نہ ہو اس کو کہتے ہیں حاکم تو یہ آٹھ درجے ہو گئے کتبی حدیث کی مسئلہ حل ہو گیا ہے یہ دو دن کا سبب تھا حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم باب کے بدء بد ال رسول اللہ صلی اللہ وسلما جل انا اوہینا الیک کما اوہینا باب حضرات کے سامنے اصطلاحات اور مقدمات حدیث پیش کی جا رہے ہیں جن کا تعلق فاہم حدیث اور خصوصاً فاہم بخاری سے ہے. کل آخری سبق تھا حدیث مؤلفات مفات حدیث تو ان میں سے پہلی کتاب جس کا نام ہم نے کہا تھا جامع پھر جامع کے بعد ملفاط کے نام اسما ذکر ہوئے تو مؤلفات احادیث میں سے جن جتنی کتابیں ذکر ہوں آپ کو ہم نے بتائی یہ صرف اس نسبت سے کہ چونکہ بخاری شریف کا جو نام ہے الجامع سہی اس کا نام ہے الجامع سہی تو جامع کس کتاب کو کہتے ہیں جو کہ آٹھ مزامین پہ مشتمل ہو سیر آداب تفسیر عقائد سیر آداب تفسیر عقائد فتن احکام اشرات و مناقب تو اب اس نسبت سے ہم دوسرا ترجمہ اسحیح کا کرتے ہیں بخاری کا نام کیا ہے صحیح تو جامع تو ہو گیا ہے نا اب صحیح کا معنی کرتے ہیں دیکھو یہ ایک ترتیب ہے فن حدیث کے لیے کہ اب ہم صحیح کا ترجمہ کریں گے صحیح کس کو کہتے ہیں پھر صحیح کو صحیح کیوں کہتے ہیں اس کے راوی ایسے ہوں ٹھیک ہے پھر ہم اقسام میں ذکر کریں گے اقسام میں ذکر کرنے کے بعد فرق بین البخاری وہ مسلم ذکر کریں گے اس کے بعد ہم درجت البخاری وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے اللہ کو منظورہ ترتیب یوں ہے پھر وجہ تالیف امام بخاری بخاری کیوں لکھی گئی ہے پھر ذکر مشایخ امام البخاری پھر ذکر و تلام عزتی ان کے شاگرد ذکر کریں گے پھر ذکر و نسخل بخاری پھر بخاری کے نسخے ذکر کریں گے پھر جو ہمارے پاس یہ کس شاگرد کے نام سے مشہور ہے وہ ذکر کریں اس کے بعد باب کے بکان بدلوئی کی طرف آئیں گے یہ اہم مقاصد ہے ورنہ اگر اس کو آپ لمبا کریں نا تو عید الاضحیٰ میرے حج جانے تک یہ جو مقاصد بھی نہیں ختم ہوں گے لیکن یہ کہ جو اہم اہم ہے نا وہ ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کریں گے تو اس بخاری کو جامع صحیح کہتے ہیں اسحیح صحیح کس کتاب کو کہتے ہیں صحیح ہر اس کتاب کو کہتے ہیں جن میں روایت ایسے راویوں سے ذکر ہو یا جس میں روایت ایسے راویوں سے لی گئی ہوں جن راویوں پر کسی قسم کا چرہا نہ ہو ٹھیک ہے اس کو اگر آپ یاد کریں تو اس طریقے سے یاد کریں صحیح ما روا عدل تام و ضبط بسندم متسل ہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالی انی شزو والعلل یاد ہو گیا صحیح رواج کس کو کہیں گے؟ ما مارواہ عدل تام ضبط بسند متصل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شزو ضول والعلل اس رواج کو کہتے ہیں جس کو روایت کرنے والا عدل ہو، عادل ہو آدل ہو فاسق نہ ہو باغی نہ ہو گناگار نہ ہو اس جملے میں میں آپ کو بہت کچھ کہہ چکا ہوں یہ لوگ ایمان حضرت معاویہ سے باغی کہتے ہیں ہدایت بھی کتاب القاظمی اس کی طرف اشارہ ہے وہ غیر مناسب باتیں لیکن حضرت معاویہ کی طرف نسبت بلی کا کرنا یہ جرم کیوں ہے صحابیت کا مقام بھی ایک منٹ کے لیے چھوڑ دو نبی علیہ السلام کی رشتے کی نسبت بھی ایک منٹ کے لیے تصل اپنے سے لے کر نبی علیہ سرات السلام تک اس پوری سند میں اتصال ہو کہیں ارسال نہ ہو کہیں انقطاع نہ ہو کہیں تدلیس نہ ہو اس نسبسی میں پھر آپ کو ارسال انقطاع اور تدلیس یہ بھی بتاؤ. بتا کہ چلو انشاءاللہ شاء اللہ بے سب متصل اس میں ارسال نہ ہو تدلیس نہ ہو انقطاع نہ ہو اس سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سب متصل ہو خالین عن شوز ون ہر قسم کے شزوز سے ہر قسم کی علت و اعتراض سے پاک ہو مسئلہ حل اچھا حل ہو گیا اچھا اب جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ بسند متصل تو متصل کا معنی ارسال نہ ہو متصل کا ماننا یہ ہے کہ تدلیس نہ ہو اب یہاں تھوڑی سی ایک بات کرتے ہیں جس سے امام بخاری اور امام مسلم کے درمیان امتیاز آ جائے اور ہم سمجھ جائیں کہ بخاری کا کیا مقام ہے دیکھو علماء حضرات ایک راوی ہوتا ہے ایک مروی انہو ہوتا ہے مجھ سے جو بات نقل کریں تو آپ راوی ہیں اور میں مروی انہو ہوں آپ سمجھتے ہیں اچھا اگر راوی اور مروی انہو کے درمیان معاسرت نہ ہو اور ایک راوی اپنے مروی انہو سے روایت کرتا ہے تو اس کو ارسال کہتے ہیں راوی اور مرغی انہو کے زمانے میں مواصرت نہ ہو یعنی ایک زمانے کے نہ ہو اور وہ کہتا ہے کہ کالف العامن تو اس کو کہیں گے مرسل جس طرح آپ مشکا شریف پڑھ چکے ہیں اکثر حسن بصری جب روایت کرتے ہیں تو عامل حسن مرسل یہ حسن بصری جو ہے امدن اپنے استاذ کے نام نہیں لیتا اس کی وجوہات آپ نے مشکا میں پڑھے سات نے آپ کو بیان کیے ہوں گے یا اس لیے کہ خود مشہور ہے تو اس کے ارسال اس کا ارسال حدیث یہ مجروح نہیں ہے قدح نہیں ہے تو لہذا کوئی بات نہیں ہے دوسری بات یہ کہ اس کی تابعیت مسلم ہے تو تابع کیسے کہتے ہیں؟ سے تو ہم ارن حسن کال قابل سننا تو حسن تو اس کی عدالت اس کا علم محفوظ و مشہور ہے جب اس کے علم پہ جرح نہیں ہے تو اس کے علم کی بات پہ بھی جرح نہیں ہے جیسے ایک محدث ایک جملہ لکھائے ایسا کہ ایک مان یوں بھی ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ امام مالک جو ہے نا وہ قید نبی اسلام یوں کی فرمائے تو معاصرہ ایک زمانہ ایک نہیں ہے معاصرت ایک نہ ہو راوی مرویانہ سے بات نقل کرے اس کو ہر کہتے ہیں مثلا آپ نے میرے شیخ کو نہیں دیکھا اور ابھی آپ کہتے ہیں کہ شیخ قرآن نے یہ تفصیل میں یہ بات کہی ہے آپ مرسل ہیں آپ نے ارسال کر دیا ہے یہ عیب نہیں ہے ایک ہے تدلیس راوی اور مرغیانہ کا زمانہ ایک ہو اور ان کے لکھا کا امکان بھی ہو یا ثابت ہو باوجود معاصرہ اور باوجود ثبوت لیکا یہ اپنے استاذ کو نظ کر کر کے آگے جائے تو اس کو تدلیس کہتے ہیں اور یہ عیب ہے آپ سمجھ گئے مسل تو مسلم یارہ آپ اور میرا یہ زمانہ ایک ہے معاشرہ میرا آپ کا ایک ہے میں بھی اس زمانے میں ہوں آپ بھی زمانے میں ہے اب وہ ایک حدیث مبارک ہے آپ مجھ سے روایت پڑھتے ہیں ان شاء اللہ زندگی تو پڑھ لیں گے اب روایتاً آپ مجھ سے پڑھتے ہیں آپ کا زمانہ میرا ایک ہے تھوڑا کو پتا ہے کہ آپ کا اس کی ملاقات بھی ہے پھر آپ کہہ دیں کہ مسنحدی سے آپ پہلے لکھے دیں کہ حد دسنا مثال آپ حد دسنا عبد الحق کالحدنا حسین احمد مدنی کالحدنا شی الحمد محمود حسن عد دی بندی کالحدنا محمد قاسم نانوتری کالحدنا عبد الغنی المجدی کالحدنا محمد صاحب ادہ لوی کالحدنا ارشہ عبد العزیز دہلوی کالحدنا شاہ ارہ دے لوی اور یار تم نے میرے زمانے میں تھا پڑا تم نے مجھ سے تھا اور تم نے کہہ کہنا عبد عبدالحق اب آپ کی زمانہ میرے ساتھ تھا ساتھی کو پتہ ہے کہ آپ کا زمانہ اس کے ساتھ معاصرت ہے آپ ہی میرے نام کو چھوڑ کر میرے شیخ کا نام تم نے لیا حدیث میں یہ تدریس ہے اور یہ ایب ہے کیوں ایب ہے یا تو نے خیانت کی ہے نارا نو نا یا تو نے خیانت کی ہے نقل حدیث میں اس لیے کہ تون نے اپنے استاد کو چھوڑ دیا یا آپ کے دل کے اندر کوئی حسد اور کینہ ہے جو کہ تم اپنے استاد کا نام لینا چاہتا نہیں ہے اس میں یہ عیب ہے مسئلہ حل ہو ش... گیا اپرما رواں تام ضبط بے متصل متسن اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالین ارسال و تدریس سے پاک ہو اس سے آگے ایک نقطہ یاد کرو الفر تو بین ایمان میں بخاری اور مسلم ایک فرق یاد کرو ایمان بخاری جو ہے نا یہ اس راوی سے روایت لیتا ہے کہ راوی اور مرغی انہو کے درمیان معاشرتی زمانہ ہو ماشاء بخاری الفر بین بینا بخاری و مسلم امام بخاری اور مسلم کے درمیان جو فرق ہے وہ سمجھو کر اچھا یہ چیز بہت مشکل ہے آپ مسلم پڑھتے ہیں کہ مقدمہ شروع کیا نیچے اچھا امام مسلم کا مقدمہ انتہائی مشکل ہے ایک فرق یاد کرو ابھی امام بخاری اور مسلم میں یہ فرق ہے امام بخاری ایسے راوی سے روایت لیتے ہیں کہ راوی اور مروی انہوں کا آپس میں معاصرہ ہو معاصرہ زمانہ ہو اور اس زمانے کے ساتھ ساتھ ملاقات کا تیقن بھی ہو ملاقات کا تیکن ہو کہ واقعی ان کا زمانہ بھی ایک ہے اور م... ملاقات بھی ان کی یقینی ہوئی ہے اس کے بعد اگر راوی رواج کرتا ہے تو امام بخار اس کا خوشی سے لیتا ہے لیکن اگر معاصرت ہو تیقن ملاقات نہ ہو تو تیقن ملاقات نہ ہو معاصرت ایک ہے ملاقات کا یقین نہیں ہے پھر یہ راوی اس مرغی انہوش اس روایت کو انانا سے نقل کرتا ہے تو تمام محدثین اس حدیث کو لیتی ہی خجت مانتی ہیں امام بخاری نہیں مانتی امام بخاری کہتا ہے کہ معاصرہ ایک ہے ملاقات ثابت نہیں ہے یہ سے روایت نقل کرتا ہے انح دلانت کرتا ہے ملاقات پر تو ملاقات تو ثابت نہیں ہے معاصرت ہے تو انہن سے کیوں نقل کرتا ہے لہذا میں اس کی بات کو نہیں لیتا امام مسلم باقی تمام محدثین وہ کہتے ہیں کہ اگر امکان ملاقات ہو اور یہ حدیث انہن سے نقل کرتا ہے تو حجت الشریا ہم اس کو لیں گے فرق یہ ہے کہ امام مسلم جو ہے وہ امکان لکھ لکائی امکانی کو لکائی یقینی مانتے ہیں یا ام لکائی امکانی کو قیاس کرتی لکائی یقینی پر اب سمجھے اور امام بخاری یوں نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہم ایسی راوی سے رواج لیتے ہیں کہ معاسرت راوی مریانو کا ہو اور ملاقات بھی یقینی ہو اور اس کے بعد جب نقل کرے تو ہم لیں گے ورنہ ہم نہیں لیتے اس لیے امام مسلم کا مقدمہ انتہائی مشکل ہے جب آخر میں باس آتا ہے الباس والا حدیث آنا تو اس کے لیے امام بخاری بڑی چوٹی کا امام مسلم بڑی زور سے شد و مد سے امام بخاری پیرت کرتے ہیں کہ ایک چیز جب اسلاف سے ثابت ہے تو آپ نے اس بات کو کیوں نہیں لی اور اس پر امام مسلم مقدم بہت, بہت بڑے بڑے دلائل پیش کرتے ہیں اس کے پھر علامہ نوی اور ابن حجر نے امام بخاری کی طرف سے جوابات دی ہیں امام بخاری نے خود نہیں دی انہوں نے جوابات دیے ہیں اور پھر امام بخاری کی بات کو ثابت کر کے تقویت دی ہے تو یہ ایک تقوا ہے اب یہ سمجھ گئے یہ قید یاد ہو گیا کہ آپ کو بخاری شریف کے درس کی ابتدا میں مولانا عبدالسلام صاحب نے بھی اشارتن یہ بات کہی کہ تھی اگر آپ کو یاد ہے آپ کا حافظہ مضبوط ہے نا ذکر کرو فکر کرو میرے لیے بھی دعا کرو میں آپ کے لیے دعا کروں کرو. تو امام بخاری لکائی یقینی کو تس مانتے ہیں امام مسلم لکائی امکانی کو یقینی مانتے ہیں یعنی ماننا مانے پھر فر سمجھو فرق سمجھو ایمان مسلم کی نزدیک لکائی امکانی کل یقینی ہے جب یہ ممکن ہے تو ہوگا اس لیے کہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے نامس پاس نہیں اس کے آپ کو میں کیسی مثال بتاؤں مسل تو مسلم یہ جی موری صاحب کراچی سے آئے کہتے ہیں کہ جناب میں نے فلاں شی الحدیز صاحب سے یہ بات سنی ہے اب ہم کہتے ہیں کہ اس کا کراچی جانا یہ بھی آپ حضرات کو معلوم ہے یہ او فلاس شیخ الحدیث کے دار مدرسے میں اس نے داخلے بھی لیا ہے تو ممکن ہے کہ وہ حدیث پڑھتی ہوئی یہ بھی بیٹھا ہو سنو امام بخاری کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے گیا تو ہے لیکن اس پر دلیل پیش کرو کہ واقعی اس کے دل میں بیٹھا تھا کہ نہیں امکان تو ہے کہ وہ ادارے کا شعل حدیث سے ہو سکتا ہے کہ اس کے درس میں ہو ہم انکار نہیں کرتے لیکن حدیث با... کا جو باب ہے یہ انتہائی محتاط ہے اس پر دلیل پیش کرے کہ فلاح شدیث کی طرف سے بیٹھا تھا کہ نہیں انہیں حدیث پڑھی تھی کہ اس پر دلیل پیش کرو اگر دلی پیش ہو گئی ہے تو اس کے یہ انانا درست ہے اگر دل نہیں پیش کر سکتی تو امکان تو ہے لیکن انانا درست نہیں ہے یاد ہو امام بخاری اور امام مسلم کا درمی... کے درمیان احتیاط تو مان حدیث موان موان حدیث سمجھتے ہو روایت کرتے عن سے. عن فلان ان سے ان انقال ان فلان فلان وغیرہ اب اس حدیث کو ہم آنے والے کو نہیں مانیں گے امام بخاری کہتا ہے جب تک کہ راوی مرین کے درمیان شاب سے ثابت نہ ہو زندہ بات اب جب یہ ہو گیا ہے تو اب اس کے بعد اہم سبق تب قطر راویوں کے تب کبھی ضبط کثیر الملازمہ ملازمہ بس آپ کو نام سے بت سنا یہ ندیم احمد ہے اب یہ کبھی یو ہے اور اپنی شیخ سے کثیر الملازمت بھی ہے کہ جس شیخ سے یہ نقل کرتا ہے اس سے اس نے تقریباً ایک سال دو سال رہا بھی ہے یہ درج اولا ہے دوسرا دوسرے نمبر پر کبیل الزبت قلیل, قلیل الملازم یہ بہت اہم ہے اچھا قبیل ضبط قلیل ملازمہ ذکی تو بہت ہے لیکن یہ استاد کے ساتھ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ مہینے رہا ہے یہ دو ہو گئے اب ضعیف الزبط کسیب الملازمہ ضعیف الزبط حافظے کے لحاظ سے تو کمزور ہے لیکن اپنے شیخ کے ساتھ بوت رہا ہے چار ضعیف ضبطی و قدیل ملازمہ رہا بھی تھوڑا ہے رہا بھی ملاقات تھوڑی ہے کبھی حافظ بھی کمزور کبھی نہیں ہے کتنے ہو گئے چار ہو گئے پانچواں ہے المجاہین و آفا المجاہن بس یہ آپ کو یاد ہو اچھا عل علم حضرات اس سبق کو یاد کرو کبھی کبھی کتابوں میں آپ کو ملیں گی حواشی میں بھی ملیں گے امام بخاری جو ہے تبقہ اولا سے سالتن لیتا ہے تب کا سے انتخاب کرتا ہے اب پتنے نہیں تب اولا کیا ہے اور انسانیہ کیا ہے اب اس کو یاد رکھنا ہے اب جب اس کو آپ نے یاد کیا تو میں آپ کو تفریح کرتا ہوں اب دیکھو کبھی وہ ضبط کثیر ملازمہ ٹھیک ہے ایک دوسرا کیا تھا کبھی لوگ ملازمہ ٹھیک ہے تیسرا کیا تھا کثیر و ملازما چوتھا کیا تھا پانچواں بس ماشاء اللہ ماشاء اللہ اب جب یہ آب حضرات کے سامنے یہ مسئلہ آ ہے تو اب دیکھو ایمانی بخاری رحم اللہ تبقے اولا سے اسالتن و تب تحسانی سے انتخاب لیتا ہے یہ روایت نقل کرتا ہے تب کے اولا سے اسالتن تب تحسانی سے انتخاب وہ دوسرے طبقے سے انتخاب کرتا ہے مثل تو مثلا مسلط مسل یہ مودی صاحب سے لے کر حسین احمد تک یہ سب آدمی جو ہیں یہ دوسری طبقے کے ہیں اب ان سے ہر ایک سے نہیں رہتا ان میں انتخاب کرتا ہے کہ ان میں سے حافظ ان میں سے پرزگار ان میں سے متقی یہ کون سا آدمی ہے انتخاب کرتا ہے اور سمجھ گئے ایمان مسلم رحمہ اللہ پہلے دو طبقوں سے رواج لیتا ہے اسالتن تب قید سے انتخابن کہہ لیجیے ہاں اسالتن لیتا ہے اصلا تب کئی سے انتخاب کرتا ہے ٹھیک ہے اب جو ہے ابو داود اور نسائی ابو داؤد اور نسائی یہ طبقۂ ثلاث سے اسالطن اور رابع سے انتخاباً ٹھیک ہے امامی ترمیزی رحیم اللہ جو ہے پہلے چار طبقوں سے اسالطن لیتا ہے طبقۂ خامصہ سے بھی کبھی کبھی انتخاب کرتا قضاء ابن ماجے بھی تو گویا کہ اس نسبت سے اول بخاری ثانی مسلم ثالث نسائی ابو داود اور نسائی راوی ترمیزی ابن ماجہ ہو گیا مسئلہ حل ہو گیا اب ایک فل سمجھو یہاں بہت بڑا جھگڑا ہے پھر مہدی کے درمیان اب بازی لوگ کہتے ہیں کہ اچھا مط... ن... ایک نقطۂ رہو نسائی جب ان تین طبقات سے لے کر انتخاب من منرابی کرتا ہے تو امام نسائی کے کتاب میں یعنی ایک اختص... خصوصیت ہے جو کہ تعدیل بھی کرتا ہے جرح بھی کرتا ہے تو جرح, جرح و تعدیل میں نسبتاً اور سے آگے ہے نسبت سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ نسائی جو ہے مسلم پہ مقدم ہے شیوند فلماتی کہ بعض آل عرب کہتے ہیں عجم کہ مسلم مقدم ہے بخاری پر بعض کہتے ہیں نسائی مقدم ہے مسلم پر لیکن جمہور ہم کہتے ہیں کہ مسلم اباد آب, ابو داود نسائی پہ مقدم ہے اب نسائی اور ابو داؤد کا اپس میں جھگڑا ہے کوئی نسائی کو ابو داؤد پہ مقدم کر دیں کوئی ابو داود پہ اور ترمیزی کو دونوں سے پیچھے کر رہا رہتے ہیں ام ابن ماجہ جاؤ تو چھٹے درجے پر ہے بعض کتابوں نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ شاہ اللہ رحم اللہ فرمایا کرتی تھی ابن ماجہ کو جو ہے سیاست سے نکالو یہاں پر مسلم احمد رکھو اس لیے کہ ابن ماجہ میں تقریباً جو ہے نا ایک ہزار روایت ایسے ہیں جو کہ کمزور ہیں تو اس لیے اس کو پیچھے کرو مسن احمد کو پیرے کرو لیکن وہاں علی محدثین کی آراہ ہیں اس ترتیب سے اقسام روات میں نے آپ کے سامنے ضبط یاد کی اور اس سے درجات بھی معلوم ہو گئے اب یہ آپ کو معلوم ہو گیا ایک سبق ہو گیا جب آپ کو معلوم ہو گیا ہے تو ابھی ہم تھوڑا سا فرق بیان کرتے ہیں بین البخاری والمسلم کہ بخاری افضل ہے اور کہ مسلم افضل ہے بات سے شیلندر رحم اللہ نے لکھی یہ بات لکھی ہے کہ بعض عجم کے علماء مسلم پر مسائل کو مقدم کرتے ہیں بعض عجم کے علماء مسلم کو بخاری پر مقدم کرتے ہیں مسلم کا مقام بخاری پر آگے محدسین کو وہ سائ جواب دیتی ہے کہ بخاری کا مقام مقدم ہے مسلم کا اور اس پر بہت اقوال ہیں ایک محدث نے لکھا ہے کہ اصول اور شرائط نقلی روایت جو ہیں وہ امام بخاری کی زیادہ قوی ہیں بنسبت نسبت روایت یا اصطلاحات یا قواعد باقی محدثین وہ اصول جو امام بخاری نے حدیث کے لیے وضع کیے ہیں وہ زیادہ اقواہ ہیں بہ اور ان کے تو بخاری اس نسبت سے مقدم ہے ایک, ایک محدث نے ایک بات لکھی ہے میں نے اس وقت بھی شکر اس کا ادا کیا تو آ کے نسبت سے ابھی بھی کہتا ہوں کہ بخاری جو ہے مسلم پہ مقدم ہے اور وجہ تقدیم کیا ہے حدیث مرفوجی بھی نقل کرتا ہے اور مسلم بھی نقل کرتا ہے لیکن بخاری میں روایتی صحابہ و تابعین بھی اور سے ہے تابعین بھی اور مسلم اس سے خالی ہے آخری سے موقف علا صحابہ تابعین بھی ہے اور مسلم سے خالی ہے کس نسبت سے بخاری مقدم ہوا کس مسلم پر بخاری مقدم ہوئی مسلم پر تیسری دلیل وہ ہے جو فیصلہ کیا ہے کس نے ابن العربی یہ مالکی ہے اور یہ مشہور تر عالم ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ جھگڑا نہ کرو بخاری شریف کا بھی اپنا مقام ہے اور مسلم کا بھی اور ہر ایک کو اپنا اپنا مقام دے دو تو فیصلہ یہ ہے کہ شروعی صحت کے اعتبار سے بخاری مقدم ہے اور ترتیب افوا کے لحاظ سے مسلم مقدم ہے ٹھیک ہے ایک محدث مزید ایک محدث کا جملہ ہے اور مجھے بہت پسند ہے اور کو پسند ہو جائے گا ان کہ بخاری یہ اس کی نسبت دریا کی ہے جس سے جواہرات نکالنا بہت مشکل ہے اس طرح سے حدیث معلوم کرنا بہت مشکل ہے تو یہ دریا ہے مسلم شریف سے حدیث معلوم کرنا بہت آسان ہے اس لیے کہ اس میں اس کی افوا میں انحصار ہے اختصار ہے اس کی ترتیب بہتر ہے اور اس کے علوم واہ واہ جملہ مجھے بہت پسند ہے تو ابن العربی نے جو بات لکھی ہے وہ فیصلہ کن ہے اور آپ لکھیں تنازع قوم تنازع قوم ہندی فل بخاری و مسلموں تنازع قوم ہندی فل بخاری وہ مسلموں زین زینی قدم میرے سامنے جو ہے محدثین کا اختلاف نقل ہوا کسی نے کہا بخاری اچھی ہے اور کہ مسلم اچھی ہے فکالو ائی ازین یو قدم فکالو ائی زین, زینِ ان دون میں سے کس کو مقدم مانے تریم العربی کہتے ہیں لکھو میری بات لقد لقت فاکل بخاری کما فاکفی حسن مسلم لقد فاق البخاری فاکل بخاری فاق فاکفی حسن صنات مسلم بخاری شروط صحت مقدم ہے جیسے کہ مسلم شریف ترتیب کے لحاظ سے مقدم ہے تو یہ اچھا فیصلہ ہے اس کو آپ لوگ کہتے ہیں ایسا فیصلہ ہو کہ سب بھی مر جائے لڑ بھی ٹھیک ہے نا اب یہ ہے کہ نہ تو امام بخاری کی حیثیت پر جڑا ہوئی اور نہ امام مسلم کی حیثیت پر جڑا ہوئی حالانکہ امام بخاری بہر اعتبار امام مسلم قالو یو قدم فکل تلاکد فا کل بخاری یو صحتم کما فاکی حسن سنا تھی تو بخاری کی جو صحت تھی صحت کے اعتبار سے وہ آگے ہے ترتیب کے لحاظ سے مسلم آگے ہے تو دونوں بات انشاءاللہ شاء اچھی بخاری یہ مسلقول بخاری اب یہ بات امام بخاری کا مسئلہ کیا ہے معدسین حضرات کے اس میں اختلاف ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مالکی ہے یہ امام مالک کی مسلک پر ہے ابن موالی نے لکھا وہ خود مالکی ہے تو اس کو اپنے پاس لایا یہ ان زمانے سے چلی آ رہی ہے بات جس کا جو نظریہ ہو تو فلان کو کہہ دیا ہمارے نظریے کے موافق تھا اور فلاں مسوسی نے رجوع کیا تھا اصل نہیں ہے نا تو یہ ایک دستور چلا رہا ہے تو یہ مالکی نے کہہ دیا ہے کہ امام بخاری کیا ہے یہ مالکی ہے قیم نے الموقعین کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ شافی المسلک ہے کسی نے لکھا ہے کہ یہ حنبلی المسلک ہے کسی نے کیا لکھا ہے کسی نے کیا لکھا ہے؟ تو ایک قول جو کہ اکثر محدثین کا ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری مسلقن شافی تھے اس لیے کہ اکثر مسائل امام بخاری کی رائے جو ہے امام شافی سے ملتی جلتی ہے لیکن استدرا کرو لیکن بخاری پڑھنے سے آپ کو کہیں صلاحت یہ نہیں ملے گا کہ امام بخاری شافی ہے البت امام مالک اور امام احمد کو روایت میں یہ ذکر کرتے ہیں امام شافی کا تذکرہ نہیں ہے لیکن اکثر کی رائے ہے کہ یہ شافی المسلک تھے دوسرا قول ہے محدثین حضرات کا کہ امام بخاری کسی امام کے مقلد نہیں تھے یہ بازار خود مستحق تھے